قل حدانہ اللہ حدانہ الہ ہدایات قیلا ح دلالت المو سلا کہا گیا ہے ہدایت کس کو کہتے ہیں دلالت المو وہ دلالت جو پہنچانے والی ہے وہ دلالت جو بندے کو پہنچا دینے والی ہے یعنی اے السال المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچانا ہدایت سے مرال کیا ہے مطلوب تک پہنچا دینا وکیل اور کہا گیا ہے یا اراۃ الطریق علم الى المطلوب وہ راستہ دکھانا جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے ہدایت سے مراد کیا ہے اراۃ الطریقی راستہ دکھانا المو جو راستہ پہنچانے والا ہے ال المطلوبی مطلوب تک ولفرق و بے نہ ان دونوں معنوں میں فرق وہ کیا ہے کہ انلاسطم السول مطلوبی جو پہلا مانا ہے وہ مطلوب تک پہنچنے کو مستلزم ہے وہ مطلوب تک پہنچنے کو مستلزم ہے خلاف اس برخلاف کیوں سلالمایوسل مطلوبی کیوں کیونکہ جو چیز مطلوب تک پہنچاتی ہے اس چیز پر دلالت کرنا اس چیز پر دلالت کرنا لات انتقنا موسیلہ تن ما مایوسل وہ اسے یہ لازم نہیں آتا اس سے یہ لازم نہیں آتا انتقنا موسیلہ کہ وہ پہنچانے والی ہو ما مایوسل یعنی راستے تک مایوسی سے مراد راستے تک جہاں تک پہنچ رہے ہیں وہاں تک پہنچانے والی ہو یہ لازم نہیں تو کئی فاتوسان المطلوبی تو وہ مطلوب تک کیسے پہنچائے گی بل اول منقوس جو پہلا معنی ہے پہلا معنی کیا ہے مطلوب تک پہنچا دینا مطلوب تک پہنچا یہ معنی بھی منکوس ہے غلط قرار دیا گیا ہے توڑا گیا ہے بقولی تا اللہ تعالیٰ کے سرمان کی وجہ سے وہ سَمُودُ, سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی فستاحدو فستحد العما الدا انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر ہم نے انہیں ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر ہدایت کی نسبت وہ گمراہی کو, کو اختیار کیا تو پہلا مانا تو غلط ہو گیا نا کیوں ان لائے تصور دلا حق حق تک پہنچنے کے بعد گمراہی کا تصور نہیں جب ایک بندہ منزل پر پہنچ جائے منزل پر پہنچنے کے بعد وہ راستہ بھول سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ہدایت کا معنی ہے منزل پر پہنچا دینا یہ غلط ہو گیا اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے وہ سانی منقوف بس منقوض اور دوسرا جو ہے وہ بھی منقوض ہے ٹوٹا ہوا ہے توڑ دیا گیا ہے بکولی ہی تا اللہ تعالی کے فرمان کی وجہ سے ان کا تحدیم اہدبتا آپ جس کو چاہیں پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اگر ہدایت کا معنی ہو راستہ دکھانا ہدایت کا معنی ہو راستہ دکھانا نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جس کو آپ چاہیں کام تو غلط ہو گیا نا راستہ تو آپ دکھاتے تھے نبی, السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشان طریق آپ کا تو کام ہی راستہ دکھانا تھا کشاف کے حاشے میں مصنف کی کلام سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انل ہدایت آ لفظ ان مشترک ان بے نہ ہدایت کا جو لفظ ہے ان دونوں مانوں کے درمیان مشترک ہے ہدایت سے کبھی وہ معنی مراد ہوتا ہے کبھی وہ مراد ہوتا ہے دونوں مانوں کو ہدایت کا لفظ اپنے جیمن میں لیے ہوئے ہیں آگے کیا ہے کیا ہے اس نے لکھا ہوا وا وا یہ مختصر ہے ہی نہ ازن ہی نہ ازن کا اختیشار کر کے اس نے لکھ دیا ہے ہا ہاں یعنی وہیندین اور اس وقت جب ہم اس لفظ ہدایت کو اراط الطریق اور وسول عید المثلوب ٹھیک ہے ان دونوں عیسا عل اور اراۃ الطریق دونوں مانوں میں ہدایت کو مان لیں کہ یہ لفظ مشترک ہے دونوں مانوں کے لیے وہیندین اور اس وقت ید ہارو ان دفاع قلم نقید دونوں نقیدوں کا دفاع جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے وہ یرتفی الخلاف من البئی اور درمیان سے اختلاف اٹھ جاتا ہے اختلاف بھی ختم ہو گیا نقیزیں بھی ختم ہو گئی وہ محصول کلام المصنفی تو جو کتاب کی طرح رکھو گے تو پتہ چلے گا کیا ہے اور کیا نہیں انگلی راخ کے پاڑ پھر پتہ لگے جاتے ہیں وہ محسوس الکلام المصنف فیطر کل حاشیات اور اس حاشیہ یعنی کہ شاخ کے حاشیے میں مصنف کے کلام کا محصل وہ کیا ہے ان الدایت ادا ال المفرول تاراسن بینسی بس اوقات ہدایت بنسی خود ہی مفول تھانی کی طرف متعدی ہوتی ہے جیسے اح دینا مستقیم احدین سلمست ٹھیک ہے وہ سار بلا اور کبھی مفول ثانی کی طرح متعدی ہوتی ہے الا کے ساتھ اب احدین سیرا ترمستی میں پھول ثانی وہ سارا تن بی کبھی کبھار یہ متدی ہوتا ہے الہ کے ساتھ الہ. الہ. الہ کے ساتھ. علاقے ذریعے علاقے کبھی بغیر سلے کے متعدی ہوتا ہے مغول ثانی کی طرح کبھی کے ساتھ جیسے وہ لاہو یا مستقیم اب سراطی مستقیم یہاں پر فولہ سانی ہے لیکن یہ علا کے ساتھ آیا ہے اور کبھی کبھار وہ فولہ سانی ہدایت کا آتا ہے لام کے ساتھ جیسے انہا قرآن یا دیتی اقوام مناحاصمال علا اول اس کا معنی پہلے استعمال کے مطابق ولیسالو پہنچا دینا ہے وہ السان یہ یعنی نہیں اور دوسرے معنوں میں اراث الطریقی راہ دکھانا ہے یعنی یہ دین المستقیم میں معنی کیا ہوگا کہ ہمیں سرات مستقیم تک پہنچا دے اور شا سرات مستقیم کا معنی راستہ دکھاتا ہے جب اس کا وہ ثانی خانی آئے گا علا یا لام کے ساتھ پھر کیا ہوگا مانا اراط اتری اور جب وہ بینفسی ہی متدی ہوگا تو پھر مانا کیا ہوگا اصال ارل مطلوب چلو پھیرا دے لیں ایک